إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرون أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مملنا ومن يذليله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فعوض بالله استمع لليم من الشيطان غجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں اللہ رب العالمین نے سورت قرآن پاک کی سورت, سورت القدر کے اندر اللہ رب العالمین نے لہلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے یہ ماہ رمضان کا آخری اشرہ ہے آخری اشرے کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے ام المومنیر آئے رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کان رسول اللہ صلیم یش طلشی نبی علیہ السلام ماہ رمضان کے آخری اشری میں عبادت الہی کرنے میں جتنی کوشش کیا کرتے تھے مالا جشتحفی غیر ہی اتنی کوشش کسی اور دن میں آپ نہیں کیا کرتے تھے ماہ رمضان میں آپ مکمل عبادت کے اندر مشغول رہتے لیکن امرمین آئشر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخری اشرے کے اندر آپ بہت ہی زیادہ اضافہ کر دیتے عبادت الہی میں ذکر اسکار میں اللہ قبول العالمین کی طرف توجہ میں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور تقرب میں جتنی کوشش آخری اشرے میں کیا کرتے تھے اتنی کوشش کسی اور دن میں نہیں کیا کرتے تھے یہاں تک کہاں لہو ساری ساری رات نبی علیہ الصلاح عبادت میں رہتے ہیں، اہل و عیال کو بھی جگا کے اس طرح سے ماہ رمضان کے آخری اشرے میں آپ کا سارا وقت عبادت الہی میں گزر جاتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آخری اشرے کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت بخشی ہے ان میں ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ اس اشرے میں اللہ تعالیٰ نے لہ القدر رکھی ہے اور لہ القدر کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے کہا جاتا ہے کہ نبی دن نبی اللہ شام کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک مجاہد کا تذکرہ کیا اور فرمایا لوگوں تم سے پہلی امتوں میں ایک مرد مومن ایسا تھا جس نے تقریباً اسی نوے سال صرف اللہ تعالی کی رات میں جہاد کرنے میں گزارا اس نے اسلحہ نہیں نکالا ہر وقت اسلحے سے لس میدان جنگ میں جہاد کرتا رہا اس کی آپ نے اتنی فضیلت بیان کیا کہ صحابہ ایک بڑے نروس ہو گئے رسول اللہ ہماری تو اتنی لمبی زندگی ہی نہیں ہوتی اتنی نہیں کیا ہم کہاں سے اکٹھا کر سکیں اور بعد روایتوں میں ہے کہ نبی علیہ السلاط اسلام نے چار عبادت گزار لوگوں کا تذکرہ کیا اور ان چاروں کی عبادت کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا تقریباً اسی پچاسی سال کی زندگی شرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے رہے دنیا کے اور کسی کام میں مشغول نہ ہوئے آپ نے ان شاروں کی اتنی اہمیت اور اتنا پونچھا مقام اور مرتبہ اتنے فضائل بیان کیے کہ سننے والے صحابہ رام بہت ہی زیادہ مایوس ہوئے اور آخر میں انہوں نے کہا لنا ہاں ہم کو یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے ہم لوگ تو بڑے محروم ہیں کیوں ہماری زندگی بڑی اللہ تعالی نے محدود رکھی ہے ستر اسی سال تو زندگی اس امت کے لوگوں کی اس میں بچپنا بڑھاپا ساری چیزیں جوڑ لی جائے تو ہماری عبادت کا موقع ہی کتنا بچتا ہے ہم لوگ تو اس مقام و مرتبہ سے محروب رہے یہ دو روایتیں نقل کی جاتی ہیں جب نبی علیہ السلاۃ اسلام نے پچاسی سالہ مجاہد اور تقریباً اسی پچاسی سالہ چار عبادت گداروں کا تذکرہ کیا اور صحابہ مایوس ہوئے تو فوراً امین نبی علیہ اللہ پر آئے اور کہا انا انافیت القدری لہ لت القدری القدر خیر المین الف شاہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کی تسلی اور اجر و سلام حاصل کرنے کے لیے یہ ایک رات عطا کیا جو لیلت القدر ہے اس رات کے متعلق اللہ نے ساتھ رمایا انہوں نے جتنا اسی پچاسی سال میں عبادت کر کے و سواب حاصل کیا تھا اس امت کا مرد مومن اگر صرف لہ القدر کا قیام کر لے تو سینکڑوں گنا ان سے زیادہ اجر و سواب ہم اسے دے دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے لے رسل نازل کر کے ہم تمام لوگوں پر بڑا احسان اور کرم کیا ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے اس شاید کو اس رات کو بڑی عزت والی رات کرا دیا بڑے مقام و مرتبے والی رات کرا دیا فرمایا ان کی لے لسل قدرے ہم نے اس رات قرآن کو نادل کیا ہے عزت والی رات عزت والی رات اور ایسی عزت والی رات عراض بھی عزت والی ہے اور جو انسان اس رات کو عبادت کر لے قیام کر لے اللہ تعالیٰ اس مومن کو بھی عزت والا ہی بنا دیتا ہے جب یہ رہے ساتھ رمایا من کا مل قدری و نہ اے لوگوں یہ القدر لیں من کا مرم ما تقدم من تقدمی ایک مرد مومن جو اس رات کو رب جگ کر کے اللہ تعالی کی عبادت اللہ تعالیٰ کی اتحاد ذکر و میں مشغول رہا اللہ رب العالمین اتنی عزت اس کو بخش دیا کہ وہ ما تقدم من مندمبی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر یہ ہے انا اندرے پھر ایک دوسرا نام اس سورہ اور رکھا ہے سور دخان کے اندر انا ان مبارکہ اس رات کو ہم نے برکت والی رات بنایا ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت نے اسے برکتوں والی رات ایک تو برکتیں نہیں ایسی برکتیں اور ایسی رحمتیں اللہ تارا اس رات میں نازل کیا ہے جن کا شمار ناممکنات میں سے ہے. انا انزل نہ ہوتی مبارک ہم نے ایک قرآن نازل کیا ہے برکتوں والی رات میں نمبر تین اساتذ کی بڑی اہمیت اور فضیلت اللہ حرب العالمی بھی اور بڑا اونچا مقام و مرتبہ بنایا کہ فی یفرق یو فرا امر حکیم امر من عندنا ان نہ اللہ رب العالمی نے فرمایا فی یفرق یو کو امر حکیم یہی وہ رات ہے جس میں اللہ تعالی دنیا ہے جس میں اللہ تعالی لوگوں کے تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے رزق کا موت کا حیات کا لینے اور دینے یہاں تک عبد عبداللہ بن عباس رضی اللہ ہیں اس سال آنے والے سال میں کتنی اللہ تعالی بارش برس آئے اس کا بھی فیصلہ اللہ تعالی اسی رات میں کیا کرتا ہے یہ رات فیصلے والی ہے تقدیر کا فیصلہ رشتہ کا فیصلہ آپ کو کتنا رشق ملے گا ان کو کتنا رشک ملے گا آپ کے کاروبار کتنے چلیں گے اور آپ کے ہاں اولاد کتنی پیدا ہوگی صحت کی, ہو کی تندرستی کی یہاں تک کہ بارش کی بھی آفی فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی ہاں یو فرق و کلو ہر بڑے کام کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اسی رات میں کیا کرتا ہے لیکن افسوس سد افسوس قرآن یہ کہتا ہے اسلام یہ کہتا ہے صحابہ یہ کہتے ہیں نبی نے یہ ہم کو تعلیم دیا کہ تمام چیزوں کا فیصلہ اللہ ماہ رمضان کے آخری کی، تاک رات رسول القدر میں کیا کرتا ہے لیکن ہمارا یہ مسلمان اس کو بڑی زندی رہتی ہے ساری چیزوں کا فیصلہ سامان ہی میں کروا لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس رات کو سوئے گا گھومے گا لیکن ایک رات آتی اس کو بڑی ذات نام دے رکھا ہے اور سارے فیصلے اس دن کرواتا ہے ایک انسان شامان کی پندرہویں تاریخ کو کھڑا ہو جائے گا دو رکعت نماز پڑھتا ہوں دراز یہ عمر کی دو رکعات برکت کی دو رکعات اولاد کی صحت کی. کی. کی. کی, کی دو رکعت شوہر کی پتہ نہیں دو دو دو ختم نہیں ہوتی رات تو ختم ہو جاتی لیکن اس کی نماز ختم نہیں ہوتی میرے بھائی ہو کیوں اُلٹا پلٹا کام کیا کرتے ہو اللہ فرماتے ہیں یو فرقی ماہ رمضان میں لہرے تل قطر کے اندر یہ فیصلے ہم کرتے ہیں شامان کی رات میں ہم نہیں کرتے اللہ تو انکار کرتا ہے لیکن ہم ضرور اللہ تعالی سے زبردستی مروانا چاہتے اسی لیے پٹا کے بھی دگاتے ہیں جو روز نکالتے ہیں پتا نہیں کیا کیا ہم کر ڈالتے ہیں میرے بھائی اللہ رب العالمین کا فرمان کسی پر کل امری نکیب یہ رات جو ہے لہ القدر کی مقدس راتوں میں سے ہے مقدس رات ہے اور ہر چیز کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اسی رات میں کیا کرتے ہیں حالت یہ ہے کہ نمبر چارت القدر کا یہ مقام و مرتبہ ہے اتنی رحمتیں اتنی برکتیں اتنی اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازیاں اس رات کو نازل کرتا ہے کہ رب العالمین آسمان کے فرشتوں کو سال بھر تو آسمان پر رہتے ہیں اور لیر القدر کے دن حکم ہوتا ہے تنزل تو سارے فرشتوں پر اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ آج لیر القدر ہے اور تم زمین پر اتر جاؤ ہمارے مومن بن کے القدر کے اندر جو دعا کرتے رہے ہیں ان پر تم جا کر کے آمین کہو یہ اوشہ مقام و مصمہ ترسل الملائکت و روح فیہ بے اذن ربہم من پل بے اذن ربہم اللہ رب العالمین کے حکم سے ساپ فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد زمین پر نادر ہو جاتی ہیں کہ اہل علم کہتے ہیں زمین ان کے لئے تنگ پر جاتی ہے رحمت کے فرشتے آتے ہیں برکت کے فرشتے آتے ہیں رحمت لے کر کے آئے برکتیں لے کر کے آئے اور اگر کوئی انسان دعا کر رہا ہے تو دعا کرنے والے پر فرشتے آمین کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ اس رات میں ضلعۃ القدر میں آپ کا یہ بندہ بھاگ رہا ہے ہم آمین کہتے ہیں اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے اسی طرح سے اس رات سے بڑا اونچا مقام و مرتبہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو سلامتی والی رات بنایا ہے سلام اسی لیے نبی علیہ سرات سامنے ساس رمایا یہ ماہ رمضان کی رات لے القدر اس کا یہ اونچا مقام و مرتبہ ہے کہ نبی علیہ سنا اس ساس رمایا من ہو رے مہا ہکل ہو رے من خیر فل ملا ہوا فل محرومی او کما کا آپ نے ساتھ نمایا یہ لئے القدر ہے جو انسان لئے القدر قدرے تھے خیر و برکت سے محروم رہا وہ ہر قسم کی رحمتوں سے محروم کر دیا گیا محروم اور اس رات کی برکت سے وہی محروم ہوگا جو بڑا ہی بدبخت اور شکی ہوگا ورنہ نبی رہے اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق کرو ایک انسان ایک انسان اللہ تعالی کی رحمت اللہ دالا کی برکت ہی اللہ رب العالمین کی کم نوازیا جو نوے سال میں اسی اور نوے سال میں کٹھا نہیں کر پاتا نبی اللہ نے وہ مرد بھی جو اللہ دانا کی رحمتیں برکتیں کٹھا نہیں کر پاتا اگر وہ ایک لے رسول قدر کو عبادت کر لے تو اس سے بھی زیادہ اللہ رحمتوں سے اسے نواز دیتی دی ہے دی تمام لوگوں کو چاہیے کہ مقام و متبادہ پہچانے اور رمضان کی آخری عشرے میں ابھی سن تین تاک راتیں باقی رہ گئی ہیں آپ نے ساتھ رمایا راتوں سے کوئی نہ کوئی ایک رات ہے ہم تمام مسلمانوں کو دنیا کی بہت ساری مشغولیات کاروبار لینگ کو ترک کر کے زیادہ سے زیادہ آخری شریم اللہ تعالی کی عبادت کریں اکورا واس منفلے الحمد للہ منفا نبی رہس نے شاپ نمایا تہر لدرے القدر لئے لدر القدر صرف ایک رات میں نہ ڈھونڈو ہمارے ہاں مسلمان بھائیوں کا بڑا جی وہ غریب دستور ہے بھولے گے رمضان جب شروع ہوا تو چار پانچ دن تک تو کو وہ قبرستان کے دیوار تک حصہ میں رمازی پہنچ گئے لیکن اب چار پانچ دن کے بعد پھر غائب ہونا شروع کیے سب غائب ہو گئے اب یہ رمضان کے سکتا اس ویس تاریخ کو پھر مسجدیں آباد ہوتی ہیں میرے بھائیوں اگر اللہ رب العالمین لے القدر سن اکیس کیا تیویس یا پچیس میں رکھ دیا تو ستائیس میں تو آپ محروم رہ گے اسی لیے نبی علیہ کے فرمان کے مطابق آپ نے شاطر میں اہلو اللہ رب العالمین نے لئے القدر القدروں کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی پانچ سات راتوں میں رکھا ہے کوئی نہ کوئی ایک رات لئے القدر ہوگی اس لیے تم نے تو ہر انسان کو چاہیے کہ تحر القدر تہوار مرل اشری ل آخر رمضان ماہ رمضان کے آخری شریک پانچ سات راتوں نے رات کو ڈھونڈے اور رسول قدر کو تراشے को کا مطلب یہ ہے تراسنے کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان کے ان رات کو بھی جب کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کریںسرت سے دعائیں کریں کے ماہر کو بیان کرتے اللہ رب العالمین نے ہمیں کسرت سے دعا کا بھی حکم دیا ہے اللہ رب العالمین سنواتے ہیں چاہیے کہ ماہرم دعا کریں ہم ان کی دعا کو بول کرتے ہیں شرط یہ ہے ہماری فرما بنداری کریں اور ہم پر ایمان یقین رکھیں اور خاص طور سے رمضان میں وہ بھی رمضان میں خاص طور سے لے رہے کے اندر دعا کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس طرح سے آپ کے رابط قرآن اور اذکار دعائیں صدقہ خیرا ان تمام چیزوں میں مشغول رہنے کا نام ہے لے رت القدر کو ڈھونڈنا ڈھونڈھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے کر کے پوچھتے رہے تب آپ کو رتل القدر ملی یا نہیں ملی کچھ علامتیں نظر آئی کہ نہیں آئی یہ آپ اس کی سے نہ جائیں آپ کا کام عبادت راہی میں مجبور رہنا اسی طرح سے ندی ارے سرا کو سرام ہے ماہ رمضان کے اعلان کیا ہے اور فرمایا اللہ رب اللہ نے تم پر سب کتر کو فرق کرا دیا ہے ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا اسی طرح سے برام ہو یا آزاد مرد ہو یا عورت آپ چاہے روٹا رکھتا ہو یا کسی کے پر روزہ نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ جانے پہلے پہلے ادا کر دے ڈھائی کلو کھانے پینے کسی اناج اور گہنا چاول یا آٹھا یا اس طرح سے عام طور پر وہ چیزیں جو بطور بیگا کے استعمال کی جاتی ہیں ہر سلمان پر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے ادا کر دے عید گاہ لوگوں کے جانے کے پہلے پہلے نبی رہ سراسام نے ساتھ نمایا من ادا قبل سرا سی سبک تم کا تمبک مولا و من ادا باد سرا صحیح سبک تم مین سب کا رہ آپ نے ساتھ جس نے عید جانے کے پہلے لوگوں کے جانے کے پہلے پہلے فترانہ ادا کر دیا سے فتر ادا کیا اس کا تو فترانہ کو مور کر لیا گیا لیکن بعد جس نے تاخیر کیا اور لوگوں کے عیدگاہ چلے جانے کے بعد ادا کیا پہلے سدق صدقہ وہ عام صدقہ ہوتا ہے فترانے کا جو سوا وہ نہیں پا سکتا اسی لیے ہم ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ عید گاہ جانے کے پہلے پہلے مستحقین تک پہنچا اگر دو چار دن پہلے بھی آپ نکالنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی مدا کوئی حرج نہیں ہے اور یہ ہر مسلمان کرما گو برد ہے چھوٹا ہو نابی ہو بچہ ہو آپ کے عید جانے کے پہلے پہلے بھی اگر کسی کی راجت ہوئی ہے تو اس بچے کی طرف سے بھی فترانہ نہ کرنا ضروری ہے اسی طرح سے میرے بھائیوں نبی علیہ ہمارے سامنے اب سب سبا اہم بڑی اہم چیز جو آ رہی ہیں فتر آنے کے بعد وہ نماز عید ہے نبی علیہ سر سرام کی سنتوں میں سے عید کے دن یہ سنت ہے کہ غسل کیا کرتے تھے غسل کر کے آپ عید گاہ جانے کی کوشش کریں نمبر دو اچھے سے اچھے اپنے نئے اور اچھے جوڑے آپ عید کے دن استعمال کریں نمبر تین نبی ارے اور سرا عید کے دن عید کے عید الفطر کے دن اس وقت تک عید نہیں جاتے تھے جب تک کہ آپ کھجور نہ کھا لیں آپ تین تینور پانچور سات ہیں اس طرح سے آپ کھانے لینے کے بعد جاتے تھے عیدگاہ جانے میں آپ کی سنت یہ بھی مقرر کی گئی ہے کہ آپ عیدگاہ ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے آپ پلٹ کر کے آتے تھے اور بڑی تاکید یہ ہے بڑا تاکید حکم یہ ہے نبی علیہ سراد صاحب نے ساتھ نوایا ایمان والوں یاد رکھو عید کے دن عورتوں کو اپنے گھروں میں نہ رہنے گے تو عید کے دن ہر مسلمان جب عید گاہ جاتا ہے اس سنیما پہننے کے لیے تو اپنی عورتوں کو بھی لے کر کے جائیں آپ نے ساتھ خمر خان عید کے دن کوئی مسلمان عورت اپنے گھر میں نہ رہے یہاں تک آپ نے ساتھ سمایا کہ کسی عورت نے نماز اگر چھوٹی ہے تو وہ بھی عید گاہ جائے صاحب نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نماز نہیں پڑھتی کیا کرے گی جا کر کے آپ نے شاید سمایا نماز نہیں پڑھے گی لیکن عید گاہ میں جب مسلمان دعائیں کریں گے اللہ تعالی رحمت نادل کرے گا تو ایک کنارے بیٹھ کر کے وہ بھی دعاؤں میں شامل ہوگی اور عید میں مہینے بھر کے روزہ رکھنے والے مومنوں پر جو اللہ رحمت نازل کرے گا تمہاری دیویاں بھی محروم نہیں رہ جائیں گی اس لیے ان کو بھی نہیں کر کے جاؤ اس سلسلے میں ناجلہ رسول نے نے اے لوگوں اگر کسی عورت کے پاس صحابیات کہا یا رسول اللہ کیا ہر عورت جائے نے فرمایا ہاں ہر عورت جائے پھر سوال ہوا اگر ایسی پردان سین عورتیں ہیں جن کا جن کے پاس نکاب نہیں ہے غربت ہے پریشانی ہے گھر میں رہتی ہے باہر نکلنے کے لیے نکاب نہیں ہے تو یا رسول نے ساتھ فرمایا کو بھی عید گاہ لے کر کے جاؤ اسے چاہیے اپنی سہیلی کی چادر لے لے کسی سے آریت لے لے کسی اور سے مزنی مانگ لے اور اور کر کے جائے لیکن بہرحال اس کو بھی گھر میں رہنے کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک نیکمال کی توفیق نصیب فرمائے عید کی سنتیں اپنانے کی توفیق دے ماہ رمضان کی برکتیں لے ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے تو فیصلہ فرمائی ارحان جو بیمار جو مطلوب ہیں ان کے قرض کو ادا کرا جو پریشان تعالی ان کی پریشانیوں کو دور کر دے ایران ہم میں سے جو حاجت مند ہے ان کو ان کی دوائی کر دے ارحان عال ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس سب ملک کو ام ومان کا گھروارا بنا دے دنیا میں جہاں بھی ہمارے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو امن ومان نصیب فرما ان کے جان ان کے مال ان کی عزت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما ارحان ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ اور ان کے ساتھیوں کو صحت و حافظ نصیب فرما ہر اچھے کام میں اللہ تعالیٰ ان کو استعمال فرما ہر غلط کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے خصوصاً جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں کے ہاتھ ان شیخ سلطان حفیظ ہو کو ہر بنا ہر آفت ہر بس اللہ تعالیٰ بچا لے ارا نان اپنی فرما بداری میں استعمال فرما ہر اچھے کام اللہ تعالی ان کو استعمال فرما ہر ایسے کام کے اللہ انہیں دے جس میں امت کی فراہم ہاں ہو ملک اور وطن کی ایک اتا... ایک بھلائی ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ تعالی ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں امت کا ملت کا گاؤں کا لوگوں کا نقصان و ستارا ہو اللہ فرمین اول امینا فول مسلمین اول مسلم عباد اللہ رحم واہرو لگ لا سا ہا ان سہ شاہل بد کرد بد یہ ود کرد کور ود او ہوا